ترجمہ اس کا ہے کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ جی ہاں اللہ میاں مفلس ہو گئے ہیں، اب وہ بندوں سے قرض باغ رہے ہیں معذلہ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزا چک ہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے قرب قتل تم فلی موتل تم ان تم ان دین جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے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 کہ خدا کے ہاں کسی قربانی کے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر اسے بھسم کر دیتی تھی قزات باب 6 آیت بیس اور اکیس باب تیرہ آیت انیس اور بیس نیز یہ ذکر بھی بائبل میں آتا ہے کہ بعض مواقع پر کوئی نبی سوختنی قربانی کرتا تھا اور ایک غیبی آگ آ کر اسے کھا لیتی تھی احبار باب نو آیت چوبیس تواریخ باب سات آیت ایک اور دو لیکن یہ کسی جگہ بھی نہیں لکھا کہ اس طرح کی قربانی نبوت کی کوئی ضروری علامت ہے یا یہ کہ جس شخص کو یہ معاوضہ نہ دیا گیا ہو وہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا یہ محض ایک بن گھڑت تھا جو یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے تصنیف کر لیا تھا لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کی حق دشمنی کا ثبوت یہ تھا کہ خود انبیاء بنی اسرائیل میں سے بعض نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آتشی قربانی کا یہ معوزہ پیش کیا اور پھر بھی یہ جرائم پیشہ لوگ ان کے قتل سے باز نہ رہے مثال کے طور پر بائبل میں حضرت الیاس علیہ السلام ایلیا کشبی کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے بال کے پجاریوں کو چیلنج دیا کہ مجمع عام میں ایک بیل کی قربانی تم کرو اور ایک کی قربانی میں کرتا ہوں جس کی قربانی کو غیبی آگ کھالے وہی حق پر ہے چنانچہ ایک حلق کثیر کے سامنے یہ مقابلہ ہوا اور غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کھائی لیکن اس کا جو کچھ نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے بادشاہ کی بال پرست ملکہ حضرت علیہ کی دشمن ہو گئی اور وہ زن پرست بادشاہ اپنی ملکہ کے خاطر ان کے قتل کے درپے ہوا اور ان کو مجورن ملک سے نکل کر جزیر نمایاں سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی سلاطین باب اٹھارہ و انیس اسی بنا پر اشاد ہوا ہے حق کے دشمنوں تم کس مو سے آتشی قربانی کا موجزہ مانگتے ہو جن پیغمبروں نے یہ موجزہ دکھایا تھا انہی کے قتل سے تم کب باز رہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدَ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اب اے محمد اگر یہ لوگ تمہیں چھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے چھکلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے کل نفس ذائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فمن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ آخرِ کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے عجر قیامت کے روز پانے والے ہو کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزق سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو نتائج رونما ہوتے ہیں انہیں کو اگر کوئی شخص اصلی اور آخری نتائج سمجھ بیٹھے اور انہی پر حق و باطل اور فلاح و خسران کے فیصلے کا مدار رکھے تو در حقیقت وہ سخت ہوکے میں مبتلا ہو جائے گا یہاں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہی حق پر بھی ہے اور اسی کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت بھی حاصل ہے اور اسی طرح یہاں کسی کا مسائب و مشکلات میں مبتلا ہونا بھی لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ باطل پر ہے اور مردود بارگاہ الہی ہے اکثر اوقات اس ابتدائی مرحلے کے نتائج ان آخری نتائج کے برعکس ہوتے ہیں جو حیات ابدی کے مرحلے میں پیش آنے والے ہیں اور اصل اعتبار انہی نتائج کا ہے اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا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 اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو یعنی ان کے تان و تشنی ان کے الزامات ان کے بہودہ طرز کلام اور ان کی جھوٹی نشر و اشاعت کے مقابلے میں بے صبر ہو کر تم ایسی باتوں پر نہ اتر آؤ جو صداقت و انصاف وقار و تہذیب اور اخلاق فاضلہ کے خلاف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 سب ان اہلے کتاب کو وہ اہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا یعنی انہیں یہ تو یاد رہ گیا کہ بعض پیغمبروں کو آگ میں جلنے والی قربانی بطور نشان کے دی گئی تھی مگر یہ یاد نہ رہا کہ اللہ نے اپنی کتاب ان کے سپرد کرتے وقت ان سے کیا عہد لیا تھا اور کس خدمت عزما کی ذمہ داری ان پر ڈالی تھی یہاں جس عہد کا ذکر کیا گیا ہے اس کا ذکر جگہ جگہ بائبل میں آتا ہے خصوصاً کتاب استصنا میں حضرت موسا علیہ السلام کی جو آخری تقریر نقل کی گئی ہے اس میں تو وہ بار بار بنی اسرائیل سے عہد لیتے ہیں کہ جو احکام میں نے تم کو پہنچائے ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کرنا اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے ہر وقت ان کا چرچہ کرنا اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پر ان کو لکھ دینا باب چھ آئے چار اور نو پھر اپنی آخری وصیت میں انہوں نے تاکید کی کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ کوہ عبال پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کے احکام ان پر کندہ کر دینا باب ستائیس آئے دو اور چار نیز بنی لادی کو تورات کا ایک نسخہ دے کر ہدایت فرمائی کہ ہر ساتویں برس عید خیام کے موقع پر قوم کے مردوں عورتوں بچوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ بہ ان کو سناتے رہنا لیکن اس پر بھی کتاب اللہ سے بنی اسرائیل کی غفلت رفتہ رفتہ یہاں تک بڑھی کہ حضرت موسا علیہ السلام کے سات سو برس بعد حیقل سلیمانی کے سجادہ نشین اور یروشلم کے یہودی فرما روا تک کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے ہاں تورات نامی بھی کوئی کتاب موجود ہے سلاتین باب بائیس آیت آٹھ ہرتی ہے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوَ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے করতوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فل واقع انہوں نے نہیں کیے ہیں حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فلواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں مثلاً وہ اپنی تعریف میں یہ سننا چاہتے ہیں کہ حضرت بڑے متقی ہیں، دیندار اور پارسا ہیں خادم الدین ہیں، حامی شرع متین ہیں مسلح و مزکی ہیں حالانکہ حضرت کچھ بھی نہیں یا اپنے حق میں یہ ڈنڈورا پٹوانا چاہتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے ایسار پیشہ اور مخلص اور زیانت دار رہنما ہیں اور انہوں نے ملت کی بڑی خدمت کی ہے حالانکہ معاملہ بالکل برعکس ہے وللہ الملک السموات والارض والله على كل شيء قدير زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے